<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> الحمد لله وكفى سید وخاتم تمل محمد المصطفى للی وس آلی وس آبھی لینک نو ید الناس سیلا سبی لگا بلاہین شعیت اللہ لا يؤمنون حتى حد مل ذی ان سیم حرجم کدی تھوسلی مو ویوسلی مو تسلی مل آ سد اللہ رسول کریم مکت یو سلو نال نبی یا او حل دین آ منو سولو آل وسلی اصلا دو سلام عالکیا سیدیا رسول علی کب کیا سیا حدی بلا اصلا دو سلام عالک یا سدی امام الانبیاء والمرسلین معزز دوستو بزرگوں بانیانحفل مہمان نے گرامی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ جل شان حمد و شاندی ودرو خاطمل وقد مولا دی بارگاہ ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرما دے ہر قسم کی معصیت نافرمانی ضلع اور رسوائی تو اپنی رحمت کی پناہ میرے چند بروا رل کے اس محفل شریف کا مولا سونا جلسے کا اہتمام کرن والا دنیا آخرت سونی فرمایا سائیو محبت نو قبول فرماوے جتنے دوست تشریف لے آیا مولا سونا سب دی حاضری قبول فرما کے اجراضی فرماوے ہر مومن مسلمان دے نیک جائز اراد آرما گیا دوستانے گرا میری میں بس انہیں تمہیدی چند کر دیا کردیا ہو جو پیغام لے کے آیا جناب نو سنانا چاہنا چاہتا دوست پہلے بھی اس چیز دا اشرار کر رہے سن کہ جی اعلان کر دیا جے کسی بندے نے سوال کرنا ہوئے تو بعد اسکار لگے پہلے بھی اشرار کر رہے سن ہوں نتیب نیب محفل صاحب نے جناب نو ایک گزارش یہ جی بھی جائیے نا یہ ہوئی تماشا میں حقیقت نہیں آخا تماشا یہ حقیقت نال کوئی تعلق جن لوگوں کے کول اقلی شلیم ہوتی ہے اقل سلیم اور قلبِ شہید. اقل سلیم وہ عقل ہوں کہ جس دن مولا تلا دین پاک نو قبول کرن دی صلاحیت رکھ د او کہ لکل سلیم ایک اقل سلیم ہوے دوسرا کلب شہید, شہید اس دل نو کہ جہ دل ہر ویلے وحده لا شریک دی وحدانیت اور رسول اللہ اللہ دی رسالت دی گواہی دہید شہادت آیا کھڑا گواہی دیں دیں بزرگ فرما نے کول اکلے سلیم ہو, قلب شہید ہو فرمایا او ہوئی یعنی کہ ایمان رکھن والا کلمہ گو کلمہ پڑے تے کلمہ دل چترے پھر دل شہید ہوئے گواہی دے گواہی دن اقل سلیم چیز ایسا بندہ کدی بھی دین پاک گلتے اعتراض ایک سوال اکتراض دونوں سوال ہوا اپنی اسلح واسطے اپنے علم در اضافہ کرنے جس شہ دتا ہو سمجھن واسطے بندہ سوال کرد سوال دا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. کی مطلب ہوتا ہے پوچھنا. اور اعتراض جیڑا ہے اعتراض دا مطلب پوچھنا نہیں ہوتا اپنی اصلاح کروانی گئی ہاں ٹھیک ہے اعتراض دا ماننا پوچھنا نہیں اعتراض دا اتراج کا ہے کہ ایسی گل کہ سنن والے سنن والے برداشت نہ او گل پچے نہ اس گل دا نفس نہ تسلیم کرے تو پھر ایسا بندہ اتراج کر سوال نہیں کرتا کیوں سوال وہ کرد اصلاح دی ضرورت ہوگا اور جنو اسلح کی لڑ ہے وہ پوچھ کے چپ کر کے راضی ہو جگو منادرے دی کوشش جیڑا اگو منادرے چیڑنے دی کوشش کرے نا اتنی مولا سونے نے مرشد باغ کی نگاہ کا سدکا سانو بھی سمجھ دے سانو بھی مولا سونے نے اپنے فکیر جوڑا سدکا اتنی سمجھ دے دی ہے کہ جہا آگو منادرے چیڑنا چاہدہ وہ سوال نہیں وہ اتراج کر رہا ہوں دا. اقلی سلیم اور کلب شہید آدی مصطفیات اعتراض اور اعتراض کرے دی گلے جہا یہ اعتراض کرے اصی ان سمجھانا ہی نہیں چاہتے وخدہلا شریف دیو تفیل فرمائی پھر محبوب لے آ کے تھوڑی تشریف فرمائی جہا بندہ معترض ہوگی اُنہ گل اندروں چوبے دین دی گل چوبے ادا علاج ساڈے کو فلوال بہن وہ اپنے دل کا علاج کروائے اور دل دل دل مریض, مریض, مریض, مریض دل انداز علاج ساردے ساردے ساردے کو ہارٹ اٹیک والا مارد نہیں سمجھے یہ آندے تم زیادہ خطرناک مرض جنو کو مرد کہ جد دا مرد لگ جی نا پھر تو اعتراض تو اعتراض تراض آ دل دے کو بندے تسلی ہو ان کی تسلی کوئی کرا ہی نہیں جہلے سلیم رکھنے والا خلاف کیوں نہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو جہ گل سنے گا وہ اتراج نہیں اٹھائے گا وہ اپنے آپ آخے گا یار اگر تیرے خلاف گئی ہے تو گل رسول سن ہے اگر تیرے خلاف گئی بھی ہے تو گلتے ربر سی رکھو یار لیو لیو لو لے لو لے لے چل چل توجو ات میں گل اس واسطے کہ سانو اصلاح والے لوگ اصلاح طلب لوگ جی ہوتے نے اسلحہ تالے ہوندے نے وہ لوگ سانو گھٹ لب لوگ خالی اٹھانے جنہوں گل پچی نہیں بند چوکھے لبھی وجہ کہ بلا نہ کلبے شہید رہے نہ اقلی سلیم رہی اور بندے کا سدے کوئی ہدایت دے دعا کر سکے مسئلہ سوال شروع لگا ٹھیک ہے ان شاء اللہ جہاں اکل بیٹھا بندہ گا ہوا سوال کی گنجائش نہیں رو گا یہ <سؤال> مولا سو لینا فضل میرے مرش دی نگاہ خاص ناز ناز ناز. کوئی شہر کوئی شع نہیں ہے لیکن میرے سائی بڑے اچھے الحمد للہ سائیں زور تھے نا سائیں زور تے لگے تھے گے سائیں لج پال بریاں فل لین چھوڑ دے گیا صاحب نہیں شیر بھی سنا دیا مطلب ہی شیر پڑے جا لیکن مطلب پٹھا کھڈیا جا شیر بھی سنا د سیدا مطلب بھی دس دیں میشا فرماؤ طلے فرمائے مالی دا کم او یار پانی دینا Bali پانی دین پل پکے ہو یا کچے پیر مریدان دے سر تیر چھوٹے جھوٹ یا سچے سر وہ باوے اے ہوں شیر پڑ گئے نا مطلب کٹ دیں و پیر پا جا ہو سچا ہوتا مطلب کی کڈ دیں پیر پوٹا یا سچا ہوابی ہوٹی ہو مرضی ہو مریداں سر تب یہ مطلب نہیں غلط میاں صاحب نے فرمایا ہے کامل لوگ عارف فکیر کامل لوگ جہاں نے وہ ہر ویل مرید ری مریدت مرید وہ بہوے عقیدت تھوڑی بھی رکھتا ہوئے تو کامل ہمیشہ سر تھی ر کامل لوگ جہ یہ سچا ہونا یہ سفت ہے سچے بھی ہو سچا وہ آمر امر بالمعروف اور اپنے مرشد پیر پیروی کر لے ہو گیا سچا مری جوڑ لیا لیکن جد بھی واری آبے داری آدھو پیر ر ر� نہ پیر یاد رب یاد ری نہ رسول یاد یاد یاد لیکن میاں محمد, محمد بخش نے ایک مل دی کمال اور کامل مخلوق خدا محبت بیان اللہ بیاں مخلوق یہ ہمیشہ سر میں گند دا ٹوکرا برا نال خدا کی قسم کر کے آنا یہاں لجپالب سامنے آئیے مقدسا جی فری ماں تا جناب نو جڑی گل سمجھا عنوان ہے کہ و مدار ایمان اور ایمان دا مدار و مدار اطاعت مصطفیٰ نجات دیئے ایمان ادھر الگ ادھر ادھر ویخنا چڑ دجات لبیان ایمان تو بغیر نجات یہ گل پکی ہے نجات کا دارو مدار ایمان ہے اور ایمان دارو مدار <misterisation> حیب خدا دی داری داری. اگر حبیب خدا دی نہیں کی بندہ مومن <Sans> نہیں تو مومن نہیں ضلع ہے اگاں اج نا اس گل نو دل دن کھول کے سنیا <kdesk> <سنو اح warfare. kdesk> <kdesk> <kdesk> ان شاء اللہ سارے سوالا دے سوالی اتراض یہ فیصلہ نا نجات ایمان والے اور ایمان سونے محبوب دی گلم نرنالے ای فیصلہ مخلوق دا نہیں ای کسے بندے دا کیتا فیصلہ نہیں ای وحدہو لا شریق دا فیصلہ, دا فیصلہ جدا نہ توڑے نہ رد دے توجہ لیں یہ فرمائی یہ <سلب> فیصلہ مولا سونے لے سی آیا ہے مقدشا فرمایا ارشا دے ربا فرمایا فلا و لا یؤمنون ندا یو ہکیم کفیم شجر ثم ملا الفسی مما مدیو سلیمو تسلیم وقدہ لا شریف نے فرمایا فرمایا فلا و اے سونے اے محبوبہ و ربکا تیرے رب کی لا یو اے مومن نہیں ہو سکتے ہتو ہکی منہ کفی ماں اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے جتنے تک یہ اپنے چگڑیا فیصلے تیر نہ ہو جاؤ جگی نہیں ہوا فیصلہ نہیں منگ گے تری داوے داری نہیں کرمن نہیں ہو سکتے اور من حکم تیرا منفیت کی فیصلہ تیرا من یا جی تلفسی مہاراجا جدو تیرا حکم من آرمایا دل کے آسا تر تکلیف نہ آشقت نہ آپ کی زبان بھی کرار کرے نال ان دل بھی تصدیق کردہ دو گلن فرمایا پہلی گل, گل, گل, گل, گل اے محبوبہ تیرے رب کی کسم اے جن تک اپنے, اپنے معاملات دے تی اندر تیرا حکم نہیں منگ تیری گل نہیں منگ گے تری تابے داری تیری کرت نہیں کر مومل نہیں ہون کیویںسلیم کرن کی جدو تیرا حکم آوے یہاں دا دل بھی چک جے دا سر بھی چک جا معیار مولا سونے لڑا معیار مقرر فرمایا نا یہ معیار ہے بس اس طو علاوہ کوئی شا فرمایا جلنے تک تسا اپنے اپنے معاملات میرے محبوب دی تابے نہیں کرو گے اتنے تک تسا مومن نہیں ہو سکتے اور جتنے تک مومن نہیں ہوو گے اتنے تک تسا نجات نہیں پاس یہ بات دی تفسیر میرے آقا آکا نامدار نے فرمائی ہے فرمائی ہے من اتھا نہیں فقط ات اللہ وہ من اللہ قد نجا فرمایا جنہیں میری تابیداری داری کی تھی ہے تحقیق انہیں اللہ کی تابے داری کی تھی ہے اور جنہیں اللہ کی تابے داری کی تھی ہے اور نجات بھی پا گیا شریک مولا نے اپنے محبوب کی ایمان دم یار اور تارو مدار ٹہرا تموگنتا ہو, ہو گے تو گل میرے محبوب تو تو گل میرے یار آوے من جا جی دل من جایا جے یار اصل دین باغ نو صرف مسجد تک محدود رکھیا ہوا نا لیکن مسجد کی گل نہیں صرف مسجد کی گل نہیں حکم عام مسجد ہوے شادی ہونا ہو جمنا ہوشی ہومی ہوری زندگی کا کوئی شوبہ کوئی پہلو کوئی قدم ہوئے، مولا نے فرمائے زندگی میرے جاتے دا چلے گا آ, اصل, اصل, اصل نا جی نماز میں پڑھو جی آخا نامدار نے سکھائی نماز پڑھو جی سکھائی پڑھ لو جناب دو چار نے کی پڑھ لو بندہ مسلمان ہو گیا ناول کیوں ہوئی شان کی साहबी का आराबी का झगड़ा बन गया पानी का पानी का झगड़ा बन गया जरा पहाड़ तू पानी आ صای میں دیا گا سی پہلے میں صحابی فرما کیوں یار چل پا بھی مار گاہ جا کے فیصلہ کروا لے جگڑا کھا لگا مولوی اگر بولے تو صرف مسجد بلکہ ہوسیت چ نہیں بولن دینا لیا مسجد ہو خدا دیا بندیا باہر جناب والی کرٹل چلے جاٹل چیٹ لگا کھڑا ہو اچھا بہ بھی چیٹ لگی ہے مدہبی اور سیاسی گفتگو سے پرہیز میں شادی ہال چلے جاؤ اتنا چٹ لگی ہے سیاسی گپتگو منا آخیا کہ بلا ہوٹل اندر بھی منائے بساں اندر بھی منائیں شادی ہالر بھی منائے یہ صاف جہا مطلب نکل ہے دین صرف رف مسیحت مسیحت صرف دین جو گیا اور خدا دیا گل نہیں گل نہیں مولا سونے دا دین صرف کاسیاں نہیں آیا اگر پانی کا رولا دا دولا ہوے مولا سونے نے فرمایا سگڑا تھوڑا ہوے گا فیصلہ میرے یار کا ہوگا پہاڑا بار گاہ رسالت سے اندر چلے گئے حاضروں کے معاملہ پیش فرمائے میرے آگاہ نامدار نے پاک صاحبی حق فیصلہ فرما دیتا ہے کس واسطے <ym engineer> <mother>, صحابیق صحابی داغ پہاڑ کے نیڑ فطرت نو بیان فرمایا پہلا حق یہ بنتا کیوں اے خدائی شہ نہ سونے مولا سونے دے وہ مرضی پانی آ جی زمین قریب دی او گی حق پہلے بنے گا ہوں جا بھی سی آرابی دے دل دے اندر خیال آیا منہ یقین کر لیا ٹھیک ہے جی محبوبہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن دل چل خیال گیا کہ یار پورا <سؤال> <سؤال> پہلے دن قریبی نے فرمایا ادرو خیال آیا ادھر جبریلے می آیا تو لے کے آ گیا مولا سونے نے مولا سونے خبردار فرمایا کلو پڑھنے والے پڑھن والے جھگڑا جیڑا بھی دین دا ہووے جیڑا بھی ہووے حکم میرے پاک نبی چلے گا اور تھوڑے کلمے دا اعتبار اس ویل گا جدو ہر حال دے اندر میرے یار دل نال زبان زبان نال نہیں خالی زبانی خالی زبانی اقرار نہیں چلنا دی تصدیق بھی چاہیے دل ایسی تصدیق کوئی تباہ مات نہ کوئی خیالات اور کوئی نہ اٹھنے جدو میرے محبوب دا حکم آوے دل چھک جاوے دل آنکھیں کے واہ سونے تیرے تو ود فیصلہ کینے کرنا پتا لگتا ہے صرف پوزو کی گل نہیں نماز دی گل نہیں مسجد کی گل نہیں امتی امتی جنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے کل پڑ بیٹھا ہے زندگی دے ہر شوبے نبی پاکی چلے گی وقت دے محبوب دی مرضی چلے گی معاملہ کوئی ہووے شبہ زندگی کا کوئی ہوا جمے بچہ جمے مرنا ہووے ہوا ہووے شاد مرضی چل رہی ہے سنت حقیق سنت نبی سرور دا راستہ ہے اور آپ ہر سال بعد کی کرنے مرضی محبوب اچھا لباس سدی تعلیم بول دے آسا قانون اڈیا زندگیاں مربے دادا دا, تجارت کا نظام بینک نہیں تو فرمائی بغیر بینک چلدی لینی اور میرے آکا اندار نے فرمایا مولا لی دے نے فرمایا آدھے فرمایا مولا سونے پاک محبوب نے سوتن کھاو والے لکھن والے گواہی واقل سرو نے فرمایا سارے لالانے توجہ نہیں جفر آ جد لانت جاوے جائے تو لانچ بندہ بن جائے بولے نہیں اور لانتے حبیب خدا اچھا جدو جد سوت کی گل آ سوت کی گل آئے سوت کی ممانیت بیان ہو سوت کی مدمت ہو اے سود والے جلسیا چل سنائی بھی ہے میں گیا جلسے ملاد کرا سی نیشنل بینک کا منیجر نیشنل بینک سمندر مینیجر باہ کے جناب بڑے جناب مزے میں جی حدیث پڑھ پڑی ہے منیجر صاحب گئے کسی نے ویخیا مگر گیا پہ یار عجیب گلوی مٹی میری پلیت جیڑا بندہ حکم رسول سمجھ وہ گی اصل دہ جی اعتراض سوال کرنے والے لوگ ہوں انہوں نے وہ کہ دو ٹکیا کا ماول بھی بےتی سی بےتی کر کے بڑی اچھی برادری کے لوگ سی درپیٹی پلیت کر کے ساڈا کھ نہیں رہا میں آخ سو بے <todic> خدا کی قسم کر کے نا جیڑا بندہ رب رسول حکم نو اپنی بےزتی سمجھ او دا ایمان اسلام کو یہ دی ہے بڑا اب بندے جڑا نفس ہے نا, نا اور پھر خاص کر پھر کے سڈا نفس نفس امارہ شریر جڑا بندے نو ہر ویل تے نہ فرمانی پہ اکسانا ریند نفسے ہر ویلے بندے نو رب رسول دی دشمنی نہ فرمانی پاس کچھ دے اڈا بئیمان ہو جدو یہ خلاف گلا نفس دلاف گلا نفس شیریں جاتے نفس کہیں پیر سہبا پیر سہبا یہ مولوی ہے تو پیر تیرے خلاف گل کر گیا تیرے بچے بول بول نہیں。بول بول نفس بول بول دا بول دا تو بولد جی کوئی جا میں فو بیو بوٹا آج کل یہ نفرو بولتی بند ہو چوتھری ہونا ہو جاف گل جانے نفسا چوکری کوکبی جائیداد تیری, کو ہے دا دا دا دا دا تیری, تیری سوا کروڑ دی ماحول بھی تیرے خلاف بولی گ اصل سبق اندر بجبان بٹھا یہ پڑھا ہے بندے اور بندہ میرا تالا خراب ہو گیا بیڑا ڈوب گیا وہ پھر جناب دشمنی آی لینڈ جی اعتراض اتراج کرد کیوں کیوں اتراج کیوں, کیوں, کیوں کردا کردوں اگ لے خلاف اور بزرگ دے نے فرمایا جا بندہ نفس بن جاوے نفس دا پجاری بن جاوے خاہ شاہ تابے دار بن جائے یہ بندہ کدی اسلام کی گل نہیں سمجھ سکتا کدی قرآن کی گل نہیں سمجھ سکتا بلکہ یہ بندہ نہ اللہ دبی تورا نہ رسول ترا میں بنی سرائی گل فرمائیے فرمائیے اف کل جمال ہوا الفس کمش تک بارو تو مارو تو فری کل کر ان کو رسول آئے, رسول آئے, رسول آئے, رسول آئے او رسول ایسے پیغام لے کے آئے ایسیا گلان لے کے آئے لا توا سکھ جہاں دے لفظ دے خلاف سن دے خلاف سناہ رسول فرما اس کڑ گئے نفس بول دے ہاں جی بلا جدو او گل نا چنگی لگے یہ اور خدا کی قسم کر کے سٹ دے, لے، اے، نفس ایسا اے ایسا دے، اے اس ویلے چپ کرد جباہ لیکن بعد خوش نصیب بعد خوش نصیب ایسے ہو جڑے وقت نال ان رسی وقت نال ان گلاو پا لے پھر یہ جدو بھی پونک دے وہ اگو گئے گل بولے آ کھلا وہ جہ تاپے دار جہ چل رہے پر جدو نفس کے خلاف گل پہنچے آکڑے تو کبڑ کر جتنے مست ہو ج پھر وہ دل کے بھی ان ہو جما بھی نو اللہ نظر نہ اللہ نظر مولا نے فرایا اندر فری کل کر لب تم ہو گئے اور نبیا شروع کردہ چاہتا کر خدا دیا بندہ جدو نفس جاگتا ہوئے جا نفسانی بن گئی اندھی رب رسول کی گل نہیں سمجھ آؤں گی جناب باوے رسول کرے خدا دیا بندے اور نبی کی بھی تقسیب اللہ رسول چھٹلا دیا ہے رسول خدا دیا بندیا پتا لگتا ہے کہ بندے بندے اللہ سونے سوئی گانا لیے اللہ یہ گل مولا سونے سویا سو ادر داود پاگ نو فرمایا داود لا ادا خواہشات نہ آ جے کیوں حالانگہ نبی نے نبی دے آ نبی کدی خواہشات کا پیروکار نہیں ہو سکتا مخلو پھر سو ہوا درسو ہا دیوی نہ کرے کیوں بری بلا دل سبی ل بندے دور کرب ر لوا می ہر لے سکھا رہا جو نہ جان دیں آ کروا دے آ کرا دے آ کر اور جڑے ویل بند نفس کا پجاری بن جانس اس وادی ہو جی بندہ نہ دنیا جوگا رین جوگا رو نہ رب رسول جوگا رپنے جوگا رائے ہر پاس ہو ابو جہل جہل ابو لہاب دے لہب قرعے نبی پاک سرکار دے. دشمن او او اور سرداری ابو جہل مرن لگا لے کے والے پتہ لگے موت آ گئی ہے رسی جل گئی پر بل یہ نفسانی بندے جڑا نفس مرید بن جیبلا سمجھ نہیں آ سکتی نفسانی نبیا رسولا تکسیب کرتے آئے نا مولوی سلطان بول دے نہیں جی مولوی کمجا ہے اچھا جہی رسول بولتے نہیں جی ہاں ہا ہا ہا ہا تاہ پیر باہو فرما میرا پیر سلطان الارفی فرما فرمایا سورت نفس امم امار والی جی کتا گلر کالا بینٹھا سمبھال یا وڈا ظالم باہو اللہ کرسی سی ڈالا جد کی گل جدو اللہ پاک محبوب دے فرمان کی, کی گلے جڑے میرے خواجہ ہسن بسری کو حضور بے وقوف دی تاریخ بے وقوف کو بے وقوف دا کا بن جائے اور پیدل ہو جائے اکلو پیدل اور جلو پیدل ہو جائے مت سوج بوجھ کوئی نہیں پتا لگتا کہ اہمیت سول سولہ محبوب دے حکم دی کی حیثیت ہے کی قدرو قبلہ جدو اکل ہی کوئی نہیں جدو کی پتا قرآن کی حکام کی بولے نہیں جی ہاں نہیں جان سکتا جہاں اہمیت اور قدرو قیمت نا سمجھ والے میاں صاحب فرما رہے وہ مدینے چی رہ ہاں وہ مدینے چی رہ گئے میا ف فرما نے فرمایا قدر قرآن دی او اے کی جان سونگ سو نہیں دلان کٹر اگر اہمیت ہوا قدر ہوتی ہے حصیت ہو سان کیمت ہو جی آسان سونے نو سونے, نو سونے نو لکا لکا کے حساب کا لبلے ہونے لیکن مقابلے چلا اللہ دا قرآن روڑیاں رلتا پی گٹرا چردا پیا نالیاں رلتا پی سو کوئی نلنمين. نلنمين. کوئی پروار نہیں کوئی شرم نہیں کوئی جی قرآن روڑی تھے رُلے یہ بھی بڑی عجیب گل تو فرمائے ہاں آش کے تا پیا ہوا پیا وہ عشک تیرے دی دشمنی لے لینک ہزم برداشت نہیں مولو صاحب کلمہ پڑھ لیا نماز بھی پڑھ لی میلاد بھی منا لیا ری گل دی لوگ ساڈی ساتھی زندگی ہے یہ تو ہماری پرسنل لائف ہے یہ ہماری, ہماری پرسنل لائف ہے اس میں خبردار کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اس میں دین کو کیا مداخلت ہے مولوی صاحب بس کلمہ پڑھ لیا ہے نماز پڑھ لیا تمہارا کام پورا رہا مسئلہ ہماری زندگی کا ہم اپنی مرضی سے گزار رہیں گے یہ شہری لوگان دے لوگان دے لوگان یہ ولیتی الفاظ نہیں والا رکھ دین اپنے کول بایا مایا اپنی قبر نو جانا ترا مار وہ ویتی لفظ لے دیسی لفظ لے مانا ایک کچھ دینا تھولن اس گل تے بڑا زور دے رہے ہیں میں تقریبا جگہ تے ایہی گل بیان کیتی ہے اودی وجہ کی ہے اودی وجہ اے ہے کہ بلا ایمان لبدا نہیں ایمان لبدا نہیں ایمان ہے کو نہیں تے قوم تے عشق تو بھی آں نہ ادب ہے نہ غیرت ہے نہ حیا ہے نہ ایمان ہے تو میرے مرشے لچپال ایمانے لوگو ایمان بچا ایمان بچا ایمان بچا کیمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں تو کت بھی نہیں توجہ لیں جو فرمائے ہاں یہ جڑی گلا کر رہے ہیں نا او میرے آقا ٹکڑے آگے فیتلیا جو لو مومیلا سی کا کافرا لوگ صبح نو مسلمان ہو گام محدثین فرماؤں دے لیں وہ لوگ گلہ کرن گے کہ انہوں دا ایمان ختم ہو جائے گا انہوں نے خبر تھکنی لیکن اے, اے وہ لوگ جان, جان دے لیں جنہوں نے ایمان دی قدر نہ پتا ہو جڑے ایمان دی قیمت رو جان دے ہو میرے آقا انامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کل قیامت کے دل متے دن سونے کی بار گاہ اگر کوئی بندہ ایمان دے بدلے اہد پہاڑ جنا سونا پیش کرے ایمان دے بدلے اد پہاڑ بہت پہاڑ جنا سونا پیش کرے واضح ہوا کہ ایمان دی دولت جی اد پہاڑ جنا جی سونا دی ایمان کی دولت پھر بھی کیونکہ ایمان دی دولت اقبال کون تیری یہ انجمن ہی بدل گائی ہے اقبال اپنے زمانے کی گل کرنا اقبال فرما چلے پہ سب ہے تلے اپنے زمانے کی بال ہونا رو رو کی مر جانا باہر پے سب ہے تلے ہوئے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے میں باقی نہیں کوئی آخ گا لیکن ذہن چٹکا پانا جا اپنے تعلیمی ادارے دا حال پوچھ جتھے جی تیرے بچے پڑھ پڑھتے لیں جتھے جی تیرا بیٹا پڑھ پڑا بلکہ سارا ٹبر پڑھ ہے جتھے جی تیری اولاد پڑی ہے جا اپنے تعلیمی دا حال پوچھ ان کو پوچھ, پوچھ کی, کی اے وے ہے پترو تسا جت پڑھتے ہوزدی اللہ قدر زیادہ ہے یا یہودیاد آخر نہیں اگے تلو کچھ نہیں آت اکل ہوئی تین سٹ جرور بجے اکل نہ ہو جی اقل ہے نا تو کدی اپنے بالا کو اپنے بالا کول پوچھی پترو جی پڑھ دے ہو تعلیم جنو تسی تعلیم دے تے تعلیم حاصل کر رہے ہو مکتبہ اندر اللہ دے قرآن کی قدر زیادہ اے اللہ دے قرآن کی اہمیت زیادہ اے یا یہودیاں کی زبان بھی زیادہ اے اپنی اولاد پوچھی جی اللہ زیادہ ہو جے اللہ دے قرآن کی قدر قدر ہوٹ ہوے یہودی بک بخ زیادہ ہوے پھر میں تینو کچھ نہیں آتا لیکن اتنا آخر یہ چلو بھر پانی لپے کے مر واسطے جڑا کلمہ جڑا کلمہ محمد کا پڑ گائے وہ نزدیک قرآن کو وقت کوئی کتاب نہیں ہوئی اگر واض گا وی ہوگو اور آنکھیں قرآن دی اہمیت گھٹے تھے انگریزی دی زیادہ ہیں یہ اگر اتراز کرنا تھے اپنے آپ دکھا رہے کہ میں کیسا مسلمان ہوں میں کیسا مسلمان میرے اندر ایمان کیسے کہ میں نو اللہ دے قرآن دی قدر ہی نہیں ہوں اہمیت سمجھن والے تو میرے امام محمد محمد امام محمد پاک خیر اور نہیں تھو تربیت کرنے ایسے لبن لب دے نزدیک اللہ قرآن کی اہمیت ہی تے انسانیت قرآن سکھا ہے نہ توجو نہیں فرمائے فلم لگی ہوم دیں نکلنے رو رو رو کو فلم ترکی آخری آخری تے کی درس جہاد آ ویک سونا چاہی ڈراما راول پنڈی کا ایک خانہ کئی اور جنہ دیتا ہے جی باقی چلو جہاد زیادہ پی بارے کی آپ ہو گیا مطلب ایسے جہاز جنگ لگے بڑھیا نو بھی بنا سوار کے نا لے کے نالے زیادہ کرگ لے لیا شرم نہیں آ سلاتین سلام نمجا دِکم کر سلطنت دی تاریخ پڑھ جنہ دقل کر کے ان ڈرامہ بنایا مردوا نے کجرا نے تاریخ پڑھنا تاریخ مسلمان چھے بچی بکھا گوارا نہیں سن کرتے وہ <تصحیح> چھ مہینہ کی بچی, بچی بخان گوارا نہیں سن کرتے چھ چھ منہ دیا لاشا پوریا <تصح> ہوئی کھڑی تو فرمائی اور جہاد ایسا مزے دارتد جہد ابتدا روح نو خوراک لبے گی جہاد ہو جائے گا ایو پکی ہود کی آبتد ساز <تصلا> نے اور خاتمہ خراب ہو جی خاتمہ خراب ہو جا پھر نماز عبادت بول دے اللہ قربان جاو گل کرایا اور لو دے لوگ اللہ اہمیت نہ ہونا کلمی کا کی اتبار اور جنہوں اللہ درآن چپ چ نبی دے فرمان چھپے اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان نو اپنی پیشتی سمجھ اپنی حد تک سمجھ خدا دیکم کر گیا نا یہ جیا بندہ لکھا کلمے پڑے ادے کلمے دا فلا وربک لا یؤمن تیری زندگی دا کوئی تیرے اپنے جسم کو لے کے لباس شکل سنت شریف سنت شریف یڑھی رکھا ہی نہیں آئی دہڑی رکھنے امر ہی نہیں آئی میں بلا اج مسلمان ہومرج نہ دہی رکھنے والی عمر نہیں آئی انج آخیا کر اج مسلمان ہونے والی امر نہیں جی کبلا پھر تو مسلمان کر دینائی شکل دیواری آن سہن اور جناب والے زندگی کا کوئی شوبا ہوئے داد رقبے کا ہو مربیاں دا ہو چمن دا ہو مرن ہو جن مطلب شادی وہ کہ مولوی صاحب اپ شادی کرنی ہے مطلب ہے کلم پڑھی بچے فرمایا کلمہ بھی ایک بڑی خاص یہ جب تک بزرگ فرما نے یہ مفہوم کلو تو ہے فرمایا جانا کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو سوا سود مثال دے کے مسئلہ سمجھا وا آپ جانور یا کسے شہر کی خرید و کرنے بیچنے سودا طے کرنے اور بیانا کہنے اور کی ماننا مطلب کی کہ تیرا میرا سودا بزرگ فرما نے یہ جڑا کلم جان دا صحیح بیان ہے فرمایا جن تک نہیں سینے پڑھا توہ سکتا سا یہ پرسنل لائف ہے وہ تہ میرا جسم میری مرضی اپنی مرضی گزارا گا لگن جد لیا تی جان لائی بیا نہیں دے لوج مکر بئیمان اچھا جڑا جانور صحیح بیاں دے کے مکر ہے جڑا جہ محمد نال سودا کر کے مکر جاس گل دلیل میرے پاک نبی اندر اسلام قبول کرسی عورت تعلقات یہ تمیزاں ساریا اللہ اسلام نے دسیا محرم نئی محرم نو چھونا نہیں غیر محرم وال اکھ نہیں عزتوں نو اپنی عزت سمجھنا مسلمان کی عزت کی کرنی ہے تو جی فرمائی اسلام قبول کرنے نہ جا اس تعلقات سن مولا سونے نے چنیا احسان فرمایا اسلام چوگ گئے نبی سرکار کے ہاتھ بائے جا فرمائی جد کلم کلم پڑھد ساتھی چاہلی گئی نورانیت آ گئی ہیں ختم ہو گئے روشنی آ گئی سینے چینے چ روشنی آ گئی اورت بھی گئیا معاملات بھی گے تعلقات بھی گے ہر شہ گ جنگل جنگل بیابان کوئی بندہ نہیں نہ کوئی ویکن کوئی سننا نو موقع مل گیا موقع پا کے انہیں راہ ڈاک لیا میرے لکا سیا کی بنیائی کی ہو آئی کیوں چڈ گیا ہے آپ نے فرمایا وہ زندگی ہو سی یہ زندگی ہو اور اتنے بڑی کوشش آپجہ اپنی طرف مبزول کرانے آپ کی توجہ اپنے چسملے فرن بھی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہی آرد گئی میم لگتا ہے چیرے پچھو مردانگی گئیے آ فرما فرمایا ہے جرت مردان ہے بہادری بھی ہے ساریا سلاحیتا ہے لیکن پہلے جان اپنی سی ہوں اپنی نہیں رہی محمد عربی اربی چیچ چھوڑیے پہلے جان, پہلے جان اپنی, جان اپنی سی وئی فرمایا ہو گئی سی بیاں لے بھٹا بیٹھا مثال دور تے الفاظ استعمال کر رہا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے, جائے, جائے وہ کلمہ شریف آئے امانت آمانت دے, امانت دے اندر ایمانت ایمانت خیانت, خیانت, خیانت, خیانت, خیانت, خیانت, خیانت, خیانت نہیں کری نہیں وہ جڑا مسلمان ہونا امانت خیانت نہیں کرتا فرمائیے یہ جان اپنی رہی نہیں اے جان ات لگے گی بزرگ فرما نے آمان کل جی پڑھ لیا ہوں یہ امانت یہ اپنی مرضیا نہ کر اپنے نفس کی تابے نہ کر نفس کی دعت نہ کر شیطان دے پیچھے نہ چل دین دے دی راہ نہ مل جدو کلمہ پڑھ لی آئی ہوں برائی چھٹ او اپنی مرضی نال کرتا سائیں ہوں سوتا لا بیٹھے جان ویچ بیٹھے ہوں ادھر جڑے جان مالک نے او برائیاں دی اجازت دیندے اے یہ امانت ہے امانت چیانت نہ کر توجہ لیں جے فرمائی اور اور یہ جہیں رہے نا اے ذاتی زندگی گے آخری جی مرضی چلانی اپنی ہر معاملے اپنی مرضی کرنی ہے دلچس نہیں اتریا پھر خالی زبان نال اور اللہ تعالی آپ فرما نے فرمائے مومن دی مومن دی زندگی مومن دی جد بھی کوئی کم کردہ پہلے شریعت رسول پیش کردہ شریعت اجازت دے دے تو کر روک دے تو روک جا روک جا اپنی مرضیاں نہیں کر بلکہ انج سمجھ کہ ایمان نہ ہی اسے شاید ہے جدو بھی کوئی امر پیش آوے پہلے شریعت رسول, دے رسول, دے رسول دے پیش کر توجہ لیںج فرمائی پہلے قرآن در پیش کر اگر اجازت دے بے حضرت بایزید مستانی میرے دل چلیا میں دعا کرا مولا مولا مینو بخ تہ تھی آزاد کر دے لیکن میرے دماغ آئی کہ اگر میں یہ دعا, دعا, دعا کرنا پہلے سہی پاک سر نبی سرور سر نے بھی یہ دعا منگی ہے یا اصل مسلمان نے وہ عبادت بھی اللہ رسول دی مرضی نال کر دعا عبادت کسی ویلے بندہ کوئی بھی جائز دعا منگ سکتا ہے لیکن آپ نے فرمایا نہیں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 اگر میں تابے داری کی تھی. مولا نے بغیر منگا دیتا فرما فرمایا دعا نہیں دعا چڑھ دیتی نہیں میرے مٹی فرمایا جتنے تک میں اپنے نال نہ کھاوا مینو دکھ نے بھی اس بعد کدی تنگ کہ بلا یہ ان لوگوں پتہ ہے جی پہچان اور مارفت حاصل جنہوں نے پہچان بھی جنہوں نے پہچان ملیے بے قدری نہیں کی اپنے آپ نو اللہ رسول حکام کی خاطر قربان فرماج فرماج اور میں جناب ارض کر رہا سن محمد قرآن پاک ہے قربان آپ فرما امام محمد باغ پاک آپ نکلے باہر ویچنج آپ نے فرمایا بھائی مو ہے اللہ سونے کدی کدی موجود ما جا گئی ایک شربت گلاس دے دے تسلا گا ان مولوی صاحب مسلیاں پیسے فرما نے میں کے تھے اس عبادت دے کر جی ان کا طریقہ سیر کردیا کردیا کوئی یہودی آیا یہودی ویک عجائب گھر کے مالک نال کی یار مجسمہ کٹا دے کیوں رکھے ہو یار سب تو رکھا ہے جی مسلمان اٹھ پیا گبراہلمان ایسا چھوڑیاں لیں نظام تعلیم اور نظام جمہوری ہے جدو یہ سڈیاں دو چیزاں ادر رہی یہ کٹ سکتے نہ اچھا گے تو نہ سوار ہی رہنے لیکن اہمیت اور قدر ہے کہ اص چٹرن چپائے ہاں لاہور سڈے درویش ہر سال ٹرکا چیک دو چار ٹرک جناب مزد گرآن پا گٹرا چ نکلنے جس کتاب نے جگانا سی ادی تلو یہ قدر رہ گئی جتنے تک جاگنا نہیں یہودی نے ہاں ہاں ہاں اقبال نہیں اقبال فرما فرمایا ضمیر پہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہو کتاب چر سبیر چپ تبکی رہا کشاہی اقبال فرماؤں گا جنابے والے اے جتنے فنون اے فلون علم لے اے فلسفی اور فلسفے جتنے فنون لے اے فننا لال تیرا ضمیر نہیں جگ سکتا جاگنا اے مردہ ہو گیا جاگے گا جد تری زمیر اللہ کا قرآن برسے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نظول تو وہ جو ہے نا اس نزول دم برسنا اثر کرنا جو ہے تر زمیر جب تک نہ ہو نزول تری زمیر جب تک نزول کتاب گرا کشاہ راضی نساہبے کشاب جو مرضی بڑ لے مر اگر تیرے اللہ قربان آپ نے فرمایا یار گلا شربت پیا تین ایک مسئلہ سمجھا دینا بےکدری کین پاگ کے مسلے کی بے قدری کی, تھی دین دے بھی بے قدری کی تھی شربت پیسے فرمایا آپ چلے گئے سا گزریا جہا دین باغ کی بے قدری کر در دلیل بھی ہو ایک دن آدھو قدرا پک دن آن بچا بے قدری کی تی وقت آیا قسم کھا بچا کہ میں اپنی بچی اگر اس حال کہ جہیز yes, دے, دے, دے اندر دنیا دی ہر نعمت نہ رکھا میرے بیوی طلاق قسم تلا بیٹھا بچی وی دا وقت آ گیا ہن زنی خیال آیا رب نے وہ نعمتیں بھی بنایا نا جہیا میں ویکھیاں بھی نہیں کت لیاو کت پوریاں کرا لے کے بچی بجا دے بیوی جانے یہ بچانے ان آئی جان دے اندر جیو میلنے کسی نو مسئلے دی سمجھ نہ امام محمد پاک آپ لڑ گیا لوگی مریں وقت دا امام بھی ہے وڈے وڈے بسلے لیا لے کوئی خالی نہیں ملیا جہا بھی دا مسئلہ حل ہو جا اتو پوچھ جدو گیا ویخ د پتہ لگ جا سیل ہو, پسیل ہو لیکن پھر بھی مسئلہ پوچھنا مسئلہ پوچھ لیا مسلے نہیں لب دے مسلے پیسے آپ نے تا فرمایا کہ تیکری کی نالہ فرماوندے لے او بے اگر تو اس دن میں شربت پہ آ دیندا تے چنوں اے ہوئی مسئلہ سمجھانا سی جیڑا اج کچھ سنایا بیٹھا نا در بدر پھر, پھر پھر کے اتنی محنت مشقت ذلت خاری دے نال تینو اے ہئی مسئلہ سمجھانا سی الگ جو گل سنا چاہنا آپ نے فرمایا جا اپنی بیٹی دے دے جہیز اندر اللہ دا قرآن دے دے اس گل تو آد آ دنیا دیا ساری نیمت وحدہو لا شریک دا درآن ایک پاس مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سک نظام نظام جس دے جنظام مخلوق سمبیا کا انتخاب فرمایا کبلا سمجھان والے نے جیڑے لیا والے نے وہ اتنے آلہ نے سید اللنبیاء، امام اللنبیاء، امام مولا سولے جس جسام واسطے قدر نہ پائی قیمت نہ پائی لیکن یقین خوف ہے مت مسلمان جات جا مت پوٹ پیا اور مسلمان مولا سونے نے فرمایا اگر زندگی دے ہر شعبے ہر معاملے دے اندر, ہر دے اندر، اپنے ہر قدم دے میرے محبوب لا فیصلہ نہیں بن لے گا تو مومن، من یہ جڑے یہ ذاتی دنیا واپو معاملات چلیے تو ساری جناب دنیا رک جائے گی ساڈی دنیا نہیں چلے گی آ سڈے معاملات روک جان گے یہ بندہ یہ بندہ رسول نظام نبول نہ کرے رسول کا حکم چبھے اللہ کا قرآن چو اپ اپنے خلاف جا تو گسا لگ جائے اپنی, اپنی بےزتی سمجھے مولا سونے دے دے اور ذاتی لیکن اگر مگر زمانہ حالات معاملات حکم اللہ اللہ قبول کر لیں لے لال گئی لے لال گئی لے سونا تیرے اتو جند وار وہ سونا تیرے اتو تیرے jawoon... جان بار د تیرے یا جند جانوار سونا تیرے تو جند جانوار ایک جان نہیں ایک جان نہیں تو جہ آشق مزاج لوگ ہاں صحابہ صحابہ فرما سن سا گل ہے صحابہ نعرہ ہے مورخین نے صحابہ ہے صحابہ فرما سن محمدہ ابائی محمد ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محمد پہ بیچ دیا ہے اور اپنے آپ ویچ دے وہ قدم پچھا نہیں ہٹا دیا وہ کہ جان اپنے پچھا کی ہٹنا ہے وہ ہمیشہ اور بن جا وا ان لوگ جنہ نے اپنے آپ ویچیائی کلم کیسل لوگ پاتے یار یار یار زبان پڑیا حکم شریعت نظام دل آئے اصل جی ادھر چلیے تو پھر دنیا رک جانے زندگی رک جاتی ہے معاملات رک جانے لیکن عاشق کہ نہیں دنیا رک روکتی ہے کوئی پرواہ نہیں حالات خراب ہو ہو کوئی پرواہ نہیں براتری جان ہے پی جے کوئی پرواہ نہیں ساری دنیا چڈ جاوے کوئی پرواہ نہیں لیکن یار حکم نہ جاوے بغیر ہی نہیں لیکن جی آمنی نہیں یارا ہر کوئی پڑھتا پڑا پر جلدہ پڑہ کوئی ہو چچھے سلم ہوا جلدہ پڑی گے ہل سبان ہو چلک پر, پر, پر, پر, پر, پر دے کی جا خا اے کلمہ کلم کلمہ میں نو پیر پڑھایا باہو میں سد سہاگل ہوئی کے سنا منالی شہ ان فی لمن کان له قلب اول الم آ شہید یہ سنا ہوش بھا تو بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے میم لگتا ہے بھائی کام اتنی ختم کر گل بکا د اللذی خلق غیوکن محسن و تیرے میرے آمن دا مقصد جین دا مقصد مرن دا مقصد نجات پامنے کہ امتحان عمل ہے ہے اور مطلب, مطلب, مطلب ساری زندگی آئی چنگے عملوں واسطے اور چنگے عمل نجات واسطے خلاصہ نکلیا زندگی نجات واسطے ہے نجات واسطے اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا بھی نجات پا جا آخرت بھی سرخرو ہو جا بھی چنگا رہ جا اگاں بھی چنگا رہ جا کی بلا جی نجات بخشے مغفرت بغیر ایمان میں اجے جناب بلونا بلونا بلونا ایک دِیس پاک میں جس ویل سا قوم ہلی ہے مدار دی سی قوم مدار وہ مداری جس ویل جس ویخ رہے نا ساری قوم چھوٹا سات وہ چلا لے لال قبلہ یہ مدار نہیں ہے یہ دین اسلام ہے اگر اگر, اگر سوک طلب ہو گیا نا تک قرآن برح برح ہی پڑھدا رہے آه! آه! آه! قرآن آه! ہی پڑھ لا رہے سونے پڑھدا رہے الغرض زندگی کا مقصد نجات ہے اور نجات بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے اور ایمان, اور ایمان،, ایمان، بغیر اطاعت کے اور اطاعت مستفادی اہمیت وی قدر وی مولا سونے نے اپنے محبوب دی اطاعت اپنے محبوب دی اطاعت دی ایک قیمت بیان قدر بیان فرمائی ہے رب سونا سونا جس کی نو اپنی اتار جی حکم نو اپنا حکم فرما اور عزمت کا اظہار ہے نا یہ عظمت عزمت مصطفا دظہار ہے نا مولا سونے نے پاک محبوب دی عظمت ہی بیان فرمایا کہ جدو میرے محبوب کی لیا گی جہری رزا والا راستہ دعا اللہ سونا مولا سونا مینو تو اپنی لگتا ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ جس کسے اکل والے نو اتراز ہو لیکن بھی اگر آ جی اگر کسی اتراج ہوسلی نہیں آمدار صلی اللہ وسلم مولا سونے دیا تی جن جان ہدایت اور خیر دا ارادہ فرما دا نا اسلام واسطے فرما لینا جمراہی کا کہ فرما سی نا تنگ کر دینا جا سینا تنگ ہو جائے اولو گل ایڈی اوکھی لگتی ہے بھائی یہ آسمان چڑھ والی گل ہے جیلا تنگ ہو جا کلا کوئی نہیں سمجھا سک دالا مولا سونا سڈے سینے اسلام ماسٹر چار بلا مزمت کی یدیا مزمت کی جد میون آخیا آخری مولوی صاحب جی رین تو بعد مسیحت یہدیوں کا نام نہیں لینا اگر تو بعد ساڑی تو یہودیوں کا نام لیا تو اپنا بوری بستر گول کر لبلا جیڑی قوم اتنی یہد نواز ہوا. جیڑی دی مزمت دی برائی جیڑے کہیں کافر کو کافر نہ کہو. نو قرآن جو سورت کاٹ دو نا کافر نو کافر نہ آکھو جو نہ جی جی باقی یہ عام بندہ سونے نے فرمایا محبوبہ فرما اور کا دنیا وقت آیا نا زبان مبارک یو نسرانی لانت تے اللہ دی دے. تے اللہ دی دے. تے تے. دے پوندے پوندے اس دنیا تو تشریف لے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنے خاتمے اچھا کام کہ میرا خاتمہ اور حبیب خدا نو کی پسند آیا خدا خاطم یہ نسرانی رانت کرنا پسند آیا حبیب خدا نو... اپنے خاتم پاک نبی سرو کا آشق ہوئے گا مرد ویل یہ لانت پہ جی کا لانت یہود نصارہ کفار ایک قدیبی مسلمانہ دے اسلام دے اہل اسلام دے اللہ دے خود محبوب دے قرآن دے شریعت دے دوست میں آخری گل کرنا کلمہ گو دشمن ہوئے نا کلمہ گو چاچے چاچے پانی قبول کرو گے عجیب گل ہے رشتے داری کو ملو اتنے ہدی خیریت آ دے پرا دے اندر. دے تو کا دا. آن، آن، آن. لیکن جلو دشمنی آج پی دشمن بغیر اچھا مسلمان کلما گوئے نال رشتے دار دے نال <سؤال> کوئی جاتی گڑبڑ بن گئی ہے دے دا پانی گوارا گئی خدا دے بندیا آ جنہ نو اللہ قرآن تیری جان کا بھی دشمن آخ تری دشمن آخری تعلیم اکا ل فائدہ تعلیم اور نظام اج مسلمان کہ خبردار یو دیا کافرا نو کافر نہ آخر یہ انہوں نے محبت آگر وگرنہ اللہ دہران بالکل واضح محبوبہ فرماؤ کافرو لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ جیدی بادت تُساں کر دے ہو میں نہیں کر تواڈے تو آدھے خدا اور نے میرا بحضہو لا شریف خدا ہو رہے واضح فرمایا چٹے لافضہ ہے کھڑے اچھا, مولا سونا بھی, بھی فرما دا حبیب بھی فرما بھی پہلے ابتداج ہی گل کر گیا کہ جن تکلیف ہوں اللہ دین مست یہ گلا بیچارہ اور اوہ بذرگ فرماؤں دے لیں اوہ کھڑ دا مریض ہوں دے اور جیلا کھڑ دا مریض ہوں دے لیں ایدہ علاج ہے ایدہ علاج ہاں ایدہ علاج کوئی کرے تھے اللہ دا ولی کرے اپنی نگاہ نال اوہ دا برتن صاف کرے تی اللہ دا ولی کر سکتا ہے یہ طاقت ہوں دے کولے وگرنہ تیرے میرے کلوہ طاقت کوئی نہیں کہ جس دنال جس طاقت نال اس بندے دے دل دا علاج ہی دعا کر اللہ سونہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے باقی یہ ہو جائے جیڑے اوٹ پٹان سوال ہوں دے ہیں کافر نو کافر نا یہ تو یہ نہیں دشمن کڈیا لکھ وی گل ہے يزید. يزید. يزید. يزید. پہلے برا, لے برا, لے. لے. پرنام پرنام پرنام برا نہیں بری حسین عزم. عزم. دے لیں. اور یہ قوم قوم قوم قوم قوم قوم پہلے بھی برا سی جدو معاویہ پاک نے ان حکومت دیتی یہ تا بھی برا سی صحابہ پاک نے بیعت کی یہ تا بھی برا سی نبی پاک سرکار یزید یزید مادہ اتنی پتا نہیں کہ برے دی بیعت نہیں کرنی ملا کیوں بونکدے یہ تا بونک <perfektionic> <فیحشان> <خیال> دنیا دار دنیا دار، دار دار، جن بھی ملدی نے ہڈیاں ہڈیاں ہڈیا یہ ہڈیا، نے دنیا دے اتو لے ہڈیاں صحابا نو دے د نو تے، پاک دے، برا سی، پاک نے حکومت تی تی تی پاک پاک دے سی حکومت تے حکومت ہے لانتیا ایک کرن نال تینوں اپنا بوتھ ہی نہیں نظر آبی صاحب آلہ حضرت جہنمی برا کہ یزید نو پلیت من لیکن او دی برائی اور او پلیتی کی ابتدا ایک خاص وقت تو مننے میرا کی بلا استاد مکرم جی ملا جم دے سو سن لینا دیا ستلا گیلیاں ہو جائیں خدا دیر آ گدڑے دیا سلیاں کسی دمت دے تو ان آگ سامنے کے گل کر ہر کوئی اپنے تاریف کرد ساپے بھی ہے نا لیکن اصد تعریف نہیں کرتے آسان تاریف کر لیا کہ استاد سرکار جڑی تحقیق پیش فرمائی ٹوٹ نہیں دی جڑی کتاب لکھی ہے استاد مکرم سرکار نے یزیب کتاب نے پہلے سفر نا. او پہلے سمجھا کی بلا؟ اندر دا پلیت آسلی جو مر کرفسی نہیں سو تفسیر پڑھا دے ادی تسلی ہوم چی سارا سارا کام آپ کرتے این جدازی ہو سمت کا بیڑا پی کردے خدا دِکم کر گیا نا مولا سونے کی بار گاہ چی جا Pues لیکن بنیا نے حکومت دیتی ہے تو برا جدو بہتر صاحب والے بہت کیتی ہے ادو برا جی تھی برا من تو صحبا نے اور جہمت رسول نے نے مامے نے سمت رسول مقام تے جے وہ برا سی مادن سے برے نو حکومت دیتی لہذا برا سی مادہ جہنمی کتیا نے تاں کر کے حسن دا ذکر کر چڑھا گل سنیاں دی محفل ہوگلا دے اندر. دے اندر. سالیا سال امام امام امام دے دے نا نہیں سہابلم کہ جنہ نے صحابا نال ہے معاویہ پاک ہے اور سردار آردار اور جی حسین ذکر ہو رہا ہے بلند ہو رہی حسن ویسے وجہ کبلا اور فتنہ یہ مرض بڑی تیزی پھیلتا جا رہا ہے اور یاد رکھیا ایک وقت میں جناب سیدا اتلے علاقے گیا محرم شریف کا مہینہ سی میں کچھ بھی نہیں آخ میری عادت میں بندے کوئی کو نہیں نہیں میںکھا میں صرف حسن ہسن فضیلت اور بن <تصندق> <تھی جا> گیا بعد چکن نے دسیا جی ان سنیاں دے نزدیک حسن پاک دا نام لینا جرم نے معاویہ پاک حسن پاک تو حکومت کھو گئے برا سی لہذا برے نظر حکومت دین والا بھی برا ہوں دے اور فرمایا ہر شہ بیاد ہوں دی اور اسلام دی بنیاد صحابہ اور بیت دی محبت کیدت یہ بلا اگر صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا اے یزیدیت لفظ صحابہ دی ناموس دا, دا دفاع کرنا یزید مڑ اچھا یزید ات سارے الزام قبول کر لو گے لیکن پاک نبی صحابہ دی عزت دا دفاع نہیں یزید پہلے نہیں آخیا جی یہ ایک قوم حسینی ہے پوری دنیا کے شیر نے میدان بلا ایسے الزام لا دینا سی گلو غلط رنگ دے نا یہ اصلوں دشمن کم کام ہوگا ساند نہیں کافرانو کا اپنا کانون اپنے کانون دی مخالفت بھائی سانو دی دے کافر حقیقت اور کوئی یزید حمایت نہ کر جو جناب دے باقی فیصلہ اگر پہلے مننے گا نبی بہتر بارے کی آخے گا معاویہ پاک دے بارے کی خالی نہیں کہ فرضی تور تاریخ یہ ہوئی تاریفت کوئی الا ماشاء اللہ بچیا ہوگا مگر نہ پیرا یہ رگڑ گئے الا ماشاء اللہ جنوب رب بچا دشمنی بدبو آ جاب اپنی بنیاد پر منزل جیڑا اپنی بنیادی پکا بیٹھا ہو صحابہ دی محبت محبت اثا الحمد للہ آابے دار رواں گی صحابا بھی تابے دار رواں تاریخ